As-salamu I welcome you all in the lecture 15th of Web Design and Development. Today we'll talk uh, something more about J uh, Java database connectivity, uh, JDBC as you know about it. In the last lecture we started JDBC, we, uh, we figured out how to connect to database, how to retrieve data. Today we'll discuss more about it, we will discuss how we can update into the database, how we can make our queries and other statements more efficient. So we will discuss a lot more about JDBC in today's lecture and in the next lectures and I hope that you be doing a lot of exercises with it uh, so that you will be able to see it practically and if you have any questions, we will send them to We will be more than willing to respond to your emails. Before talking about JDBC, I would like to review the last lecture. Before talking about my last lecture, you have to say a step from me. میں تھوڑا تھوڑا بولوں گا آپ کے ساتھ اسٹیپس لیکن پہلے میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ بھی بات کریں گے تو جو ہم نے جے ڈی بی سی کرتے ہوئے کچھ سٹیپس ڈسکس کیے تھے اس میں سے پہلا سٹیپ کیا تھا پہلا سٹیپ تھا بالکل صحیح کہ اپنے پیکیج امپورٹ کریں پیکیج بتا سکتے ہیں آپ مجھے کیا امپورٹ کرتے تھے ہم پیکج ہم امپورٹ کرتے تھے جاور اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہم کیا کرتے تھے ہم اپنا ڈرائیور لوڈ کرتے تھے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس بہت سارے ڈرائیورس اویلیبل ہیں اور جس طرح کی ڈیٹا بیس ہوگی اس طرح کے ہم ڈرائیور لوڈ کریں گے آگے کیا کرتے تھے ہم اپنا کنیکشن یو آر ایل بناتے تھے اور اس ڈرائیور کی ہیلپ سے ڈرائیور مینیجر کلاس کو یوز کرتے ہوئے کنیکشن یو آر ایل پاس کر کے ڈیٹا بیس سے کر لیتے تھے وہاں پہ اگر ہمیں ضرورت ہوتی تھی تو ہم ساتھ یوزر نیم اور پاس بھی دیتے تھے اگلا سٹیپ بتائیے اگلے سٹیپ میں ہم اس کنیکشن کو یوز کر کے ایک اسٹیٹمنٹ کا آبجیکٹ کریئٹ کرتے تھے اور اس اسٹیٹمنٹ کا آبجیکٹ وہ تھا جو کہ ڈیٹا بیس سے کمیونیکیٹ کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا تھا اس کنیکشن کے بعد اسٹیٹمنٹ آبجیکٹ کے بعد اس اسٹیٹمنٹ کے تھرو اس ہم کویریز کو ایگزیکیوٹ کرتے تھے اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ ہم یہیں سے اپنی ڈی ایم ایل بھی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں تو کویری ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک میتھڈ تھا ایگزیک کویری جو کہ ہمیں ریزلٹ سیٹ ریٹرن کرتا تھا इस रिजल्ट सेट को हम प्रोसेस करते थे एक लूप हमने देखी थी वाइल लूप जिसमें हम रिजल्ट सेट प्रोसेस कर रहे थे और उस वाइल लूप के अंदर एक एक करके रिजल्ट सेट से हम डिफरेंट कॉलम्स की वैल्यूज जो हमें चाहिए थी वो निकालते जा रहे थे डिफरेंट मैथड्स आपके साथ हमने डिस्कस किए थे कि रिजल्ट सेट का गेट स्ट्रिंग हो सकता है गेट इंट हो सकता है जिस फॉर्म में आप डेटा चाहें वो ले सकते हैं रिजल्ट सेट को प्रोसेस करने के बाद कनेक्शन को क्लोज करते थे और मैंने कहा था कि ये स्टेप इंत इंपॉर्टेंट है बिकॉज جو ہماری ڈیٹا بیس ہے اس کے لمیٹیڈ نمبر آف کنیکشنز ہوتے ہیں اور اگر ہم کنیکشنز اوپن کرنے کے بعد ان کنیکشنز کو کلوز نہیں کریں گے تو یہ ریسورسز کی ویسٹیج ہوگی کنیکشنز ایکسٹرنل ریسورسز ہیں اور جاوا کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو میموری ہے اس کی مینجمنٹ تو جے وی ایم آپ کے سافٹ ویئر خود ہی کر لیتا ہے لیکن کنیکشنز اور باقی جو ایکسٹرنل ریسورسز ہیں جیسے فائلس ہیں اور نیٹ ورک کے ریسورسز ہیں ان کی مینجمنٹ اسٹل یہ پروگرامر کی رسپانسبلٹی ہے تو کنیکشن کلوز کرنا یہ آپ کی ریسپانسیبلٹی ہے تو یہ کچھ اسٹیپس تھے جن کو دیکھ کے ہم نے ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا کو لوڈ کیا تھا اب بات لاسٹ ٹائم چلی تھی سٹیٹمنٹ آبجیکٹ کے ساتھ اور اس سے ہم نے ایگزیکیوٹ کوئری کا ایک میتھڈ تھا وہ ہم نے چلایا تھا سٹیٹمنٹ آبجیکٹ کے اوپر ایگزیکیوٹ کوئری کے میتھڈ نے ہمیں دیا تھا ریزلٹ سیٹ ریزلٹ سیٹ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ بالکل ڈیٹا بیس میں جو آپ نے کوئری کی ان کا جو ریزلٹ ہے ٹیبل کی فام میں کاپی ہے اس میں سے آپ ایک ایک کر کے ایکٹویٹ کریں کالمس نکالیں اپنی ویلیوز کو پروسیس کریں آج جو میں پہلی اگزامپل آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ اس طرح سے ہوگی کہ اس میں ہم پچھتی ساری چیزیں بھی دیکھ لیں گے اور ہم ایک ڈی ایم ایل اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کر کے دیکھیں گے ڈی ایم ایل اسٹینڈس فار ڈیٹا مینپولیشن لینگویج اگر آپ نے ڈیٹا بیس کے اندر کچھ انسرٹ یا ڈیلیٹس کرنے ہوں تو وہاں پہ ہماری ڈی ایم ایل کام میں آتی ہے ڈی ایم کے ساتھ ساتھ ایک اور طرح کی کچھ اور طرح کی بھی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو ڈی ڈی ایل میں لائک کرتی ہیں ڈی ڈی ایل کی کیٹیگری میں ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج میں جس میں کریٹ ڈراپ وغیرہ کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اگر آپ نے ٹیبل کریٹ کرنا ہو ٹیبل ڈراپ کرنا ہو یا کچھ اس طرح کا کام کرنا ہو تو وہ ڈی ڈی کی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں اب ہم نے جو لاسٹ ٹائم ایگزیکوٹ کوئری کا فنکشن دیکھا تھا اسٹیٹمنٹ آبجیکٹ پہ آپ اس کو کال کرتے تھے ایگزیکوٹ کوئری کا فنکشن کرتا تھا کہ ہمیں ڈیٹا بیس سے کوئری کا ریزلٹ اٹھا کے دے دیتا تھا اور اس کو ہم پروسیس کر سکتے تھے جو ڈی ایم ایل اور ڈی ڈی ایل ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے فنکشن ہمارے پاس ہے اس کا نام ہے ایگزیکوٹ اپ چاہے آپ نے کچھ انسرٹ کرنا ہو کچھ اپڈیٹ کرنا ہو کچھ ڈیلیٹ کرنا ہو یہ تینوں چیزیں اصل میں کیا ہیں ٹیبل میں کچھ اپ کرنے کے کام آ رہی ہیں تو اس لیے execute update کا فنکشن ایک کی فنکشن نے رکھتی ہے جس کے اندر آپ ڈی ایم ایل اور ایون ڈی ڈی ایل بھی پرفارم کر سکتے ہیں تو execute اپڈیٹ کے فنکشن کے ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں اس میں اپنا پچھلا کوڈ بھی تھوڑا ریوائز کرتے ہیں سلائڈ پہ اس وقت آپ کے سامنے ہم جو پروگرام لے کر آ رہے ہیں وہ ایک ڈی ایم کو execute کرے گا یہ ایگزیکشن جو ہے اس میں ہم یوزر سے دو پیرامیٹرس لیں گے اور ان پیرامیٹرز کی بیسس پہ اپنے ٹیبل کو اپ ڈیٹ کریں گے تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں سٹیپس ہیں جو پچھلے دفعہ ہم نے کچھ سٹیپس کیے تھے ان کو ہم ذرا شارٹ فارم میں آپ کے سامنے دکھائیں گے تاکہ سلائیڈ پہ بہت زیادہ کنجیشن نہ ہو جائے اور جو ڈیٹیل نیو سٹیپس ہیں ان کو ہم آپ کے ساتھ ایکسپلین بھی کر دیں گے سٹیپ ون اگر آپ دیکھیں تو وہ امپورٹ پیکیج ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جاوا کا پیکیج آپ نے امپورٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اپنی ایک کلاس ڈیفائن کی وچ از پبلک کلاس جی ڈی بی سی ڈی ایم آر ایگزامپل اور اس کے اندر ہمارا مین میتھڈ ہے پبلک اسٹیٹک وائڈ مین یہاں تک ابھی تک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے ابھی تک آپ سارا کچھ مین میں کر رہے ہیں آ, آگے جب ہم جائیں گے تو آپ کو ڈیزائن کے حوالے سے بھی ریکمنڈیشنس دیں گے کہ کون سی چیزیں کس کلاس میں ہونی چاہیے تو خیر فی الحال مین کو ہی استعمال کرتے ہیں مین میتھڈ کے اندر ہمارا ٹرائی بلاگ اسٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم ایکسٹرنل ریسورس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور جاوا کے اندر جتنی بھی ایکسٹرنل ریسورسز کے ساتھ جتنی بھی ٹائپ کی آیو جہاں پہ انوالو ہو جائے وہ سارا کام جو ہے وہ چیک بکسیپشن کے اندر آتا ہے اس لیے یہ سارا کوڈ بھی ہم ٹرائی کیچ میں لکھتے ہیں تو ٹرائی کا بلاگ ہم شروع کر کے جو پہلا اسٹیپ آپ کو یاد ہوگا کہ کرتے ہوتے ہیں وہ ہے کہ ہم نے اپنا ڈرائیور لوڈ کرنا ہے ڈرائیور لوڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس کلاس کلاس کا فور نیم मैथड है तो क्लास डॉट फोर नेम के अंदर आप अपने ड्राइवर का नाम देंगे यहाँ पे जिस टाइप की डेटाबेस होगी उस टाइप का ड्राइवर होगा आपका Oracle डेटाबेस है तो Oracle का ड्राइवर होगा SQL डेटाबेस है SQL सर्वर है उसका ड्राइवर होगा access है तो उसका ड्राइवर होगा वंस द ड्राइवर इज देअर द नेक्स्ट स्टेप इज टू यूज दिस ड्राइवर टू गेट अ कनेक्शन फ्रॉम द अंडरलाइन डेटाबेस सो इसके लिए ड्राइवर मैनेजर का गेट कनेक्शन मैथड आपने यूज किया था लास्ट टाइम वही हमने यहाँ पे लिख दिया اس گیٹ کنیکشن میتھڈ کو ایک یو دیتے تھے یو آر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ہمارا تھا جے ڈی بی او ڈی اور اس کے ساتھ آپ کے ڈی ایس این کا نام تھا اگر آپ نے اپنا پچھلا لیکچر ریوائز کیا ہوا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پرسن انفو ڈیٹا بیس بنائی تھی اور اس میں پرسن کا ایک ٹیبل تھا تو اس ٹیبل کے جو ساتھ ہم نے کنیکشن کر کے یہاں پہ ہم لیں گے ٹیبل کے لیے ہم نے اس ڈیٹا بیس کو گیٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک ڈی ایس این بھی بنایا تھا پرسن ڈی ایس این کے نام سے تو یو آر ایل میں کیا چیزیں آ جائیں گی جے ڈی بی سی کولن او ڈی بی سی کولن پرسن ڈی ایس این اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی یوزر نیم اور پاسورڈ ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ پاس کر دیں گے کیونکہ ایکسس کو یوز کرنے کے لیے کوئی یوزر نیم یا پاسورڈ نہیں ہوتا تو یہاں پہ اگر ہم نہیں دیں گے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کنیکشن گیٹ کرنے کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ اس کنیکشن کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک اسٹیٹمنٹ کا آبجیکٹ کریئٹ کریں یہ اسٹیٹمنٹ کا آبجیکٹ جو ہے یہ ہمیں اس کے بعد فیسلٹی دے گا کہ ہم ڈیٹا بیس سے کمیونیکیٹ کر سکیں اسٹیٹمنٹ آبجیکٹ کے اندر جب ہم جائیں گے تو وہاں پہ ہم اپنی اپڈیٹ کی کوئری لکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ وہ اسٹیپس کرتے جو کہ اس پروگرام کے لیے ہیں یہاں پہ ہم سے دو ویریبل لیں گے کمانڈ لائن کے تھرو اور ان ویریبلس میں ایک اس کا ایڈریس ہوگا اور ایک اس کا نیم ہوگا اور ڈیٹا بیس کے اسپیسیفک رو پہ جا کے ہم اپڈیشن کریں گے نیم کے اگینسٹ کسی ایڈریس کی تو so ایسا کرتے ہیں کہ کمانڈ لائن سے آپ کو پتہ ہے کہ کمانڈ لائن سے جب آرگیومنٹس لیتے ہیں تو وہ کس طرح سے لیے جاتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ آپ کے سامنے سلائیڈ کے اوپر کیا یہ ہے کہ اسٹرینگ ایڈ وار ایک ویریبل ڈکلیئر کیا ہے اور args زیرو کی ان پٹ اس میں آ رہی ہے سو so یوزر نے جو نیا ایڈریس سیٹ کرنا ہوگا وہ ہمیں پہلے دے گا args 0 میں وہ سٹور ہو جائے گا اور اس کو ایڈ ویریبل میں ایڈ وار کے اندر ہم اسٹور کر لیں گے جس نیم کے اگینسٹ اس نے ایڈریس ماڈیفائی کرنا ہوگا وہ نیم ایز اے سیکنڈ آرگیومنٹ وہ دے گا کمانڈ لائن پہ یہ آ جائے گا args 1 کے اندر اور اس کو ہم سٹور کر رہے ہیں نیم وار نامی ایک ویریبل میں سو so ہمارے پاس دو ویریبلز ہیں ایک ایڈ وار اور ایک نیم وار ان دونوں ویریبلس کو یوز کر کے ہم آئیے اپنی اپ ڈیٹ اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں سو so, ہم ایک اور ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں اسٹرنگ ٹائپ کا اسٹرنگ ایسکیو ایل ایسکیو ہم نے اس ویریبل کا نام رکھتی ہے اور اب اپنی اپ ڈیٹ اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں اپ ڈیٹ پرسن اپ ڈیٹ پرسن میں اپڈیٹ بھی ہارڈ کوڈیڈ ہے کیونکہ یہ ایس کا سنٹیکس میں ہے پر ہمارے ٹیبل کا نام تھا پلس سیٹ ایڈریس یہ بھی اسٹرنگ ہارڈ کوڈیڈ ہے سیٹ ایڈریس ایکوس ٹو کیونکہ یہ بھی ہمارے سینٹیکس کا پارٹ ہے سیٹ جو ہے وہ اسکوئر اپڈیٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر آتا ہے اور ایڈریس والا جو کالم ہے اس کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں ایڈریس کو سیٹ کر کے جو ویلو ہم دینا چاہتے ہیں وہ ہم نے رکھی ہے ایڈ وار ویریبل میں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے سیٹ ایڈریس ایکولس ٹو کے بعد ہم نے ایک سنگل کوٹ ڈالا ہے یہ سنگل کوٹ اس لیے ڈالا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ انسرٹ اپڈیٹ ڈیلیٹ اسٹیٹمنٹ میں تو جو بھی اسٹرنگ ٹائپ کی ویلوز ہوتی ہیں کریکٹر ٹائپ کی ویلوز ہوتی ہیں ان کو ہم کوٹیشن مارکس میں لکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اپنا سنگل کوٹ اسٹارٹ کر دیا ہے اور ڈبل کوٹس کے تھرو جو ہارڈ کوڈیڈ اسٹرنگ ہے اس کو بند کر دیا ہے جب ہارڈ کوڈیڈ اسٹرنگ بند ہو گئی تو اب ہم نے یہاں پہ اس ایڈریس کو دینا ہے جو کہ یوزر نے ہمیں پاس کیا ہے اس ایڈریس کو ہم نے یاد ہوگا آپ کو ابھی رکھا ہے ایڈ وار کے اندر تو پلس ایڈ وار یہاں پہ ہمارے سامنے آ گیا اس کے بعد ہم نے پلس دوبارہ لکھا اور وہ جو ڈبل کوٹ سٹارٹ کیا تھا اس کو کلوز کر دیا پھر پلس ڈال کے ہم نے ویئر نیم ایکولس ٹو یہ دوبارہ ہارڈ کوڈیڈ ہے اس لیے اس کو ڈبل کوٹس میں لکھا گیا ہے اور ساتھ ہی دیکھیں گے کہ دوبارہ ایک اور کریکٹر بیسڈ اویریبل آنا ہے تو اس لیے دوبارہ ہم نے اپنا سنگل کوٹ ڈبل کوٹس کے اندر سے ہی سٹارٹ کر دیا ہے پلس نیم وار پلس دوبارہ ہم نے اپنا وہ ڈبل کوٹ یہ کافی کریپٹیکس کا سینٹیکس ہے اسٹرینگ بنانے کا اور آپ کو شاید سمجھنے میں بھی دشواری ہو رہی ہو اس کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ اس کو آسان کیسے کیا جا سکتا ہے لیکن جب آپ نے یوزر سے ویریبلس اس طرح سے لینے ہیں اور ساتھ آپ نے کریٹ اسٹیٹمنٹ کا میتھڈ یوز کرنا ہے تو آپ کو اپنی ایسکیو اسٹرنگ اس طرح سے بنانی پڑے گی کہ جو آپ کے ویریبلس ہیں ان کو پلس پلس کر کے اسٹرنگ کے بیچ میں اپینڈ کرنا پڑے اور جہاں جہاں آپ کے کریکٹر بیسڈ ویریبلس ہوں گے ان کے لیے آپ کو کوٹیشن مارکس اسٹرینگ کے اندر بنانے پڑیں گے تو اس سارے سینٹیکس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایکسپلین کیا ہے ہینڈ آؤٹ میں ہم اس کی فردر ایکسپلینیشن بھی دیں گے تو یہاں پہ ہم نے اپنی ایس کو جو اپڈیٹ کی اسٹرینگ تھی ڈی ایم ایل وہ بنا لی اب اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا اسٹیپ آتا ہے تو ایگزیکیوٹ جو ہے وہ ہمیشہ ہم اسٹیٹمنٹ کے آبجیکٹ کے تھرو کرتے ہیں لاسٹ ٹائم جب ہم نے ڈیٹا ریٹریو کیا تھا تو تب ہم نے ایگزیکٹ کویری کیا تھا اس دفعہ ہم ڈیٹا اپڈیٹ کرنا جا رہے ہیں تو ہم اسٹیٹمنٹ جو کہ یہاں پہ ایس ٹی ویریبل ہے اس کا ایگزیکیوٹ اپ ڈیٹ میتھڈ کال کرتے ہیں ایگزیکیوٹ اپ ڈیٹ میتھڈ کو ہم وہ اسٹرنگ پاس کر دیتے ہیں جو بھی ہم نے بنائی ہے اور ایگزیکوٹ اپ جب کال ہوگا تو جہاں پہ جا کے وہ والا نام ملے گا ڈیٹا بیس میں جو ہمارا یوزر نے ہمیں دیا ہے اس کے اگینسٹ ایڈریس اپڈیٹ ہو جائے گا جتنی روز اپڈیٹ ہوں گی وہ ہمیں ریٹرن کے طور پر ایک انٹیجر ویلیو ملے گی اس لیے اس کو ہم نے ایک انٹیجر نام کے اندر اسٹور کر لیا ہے جب ریزلٹس آ جاتے ہیں تو اگر آپ نے ان کے اوپر کچھ پروسیسنگ کرنی ہو جیسے اس کیس میں جتنی روز اپڈیٹ ہوئی ہیں ان کو ہم اسکرین پہ پرنٹ کروا رہے ہیں وہ ہم نے سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایل کر کے اسکرین پہ پرنٹ کروا دیے ہیں تو یہ ہمارے سامنے تھا کی سے اس کے بعد ہمارا جو روٹین کا سٹیپ ہے اور ون آف دا موسٹ امپارٹینٹ اسٹیپس ہے کہ ہم نے اپنے کنیکشن کو کلوز کرنا ہے تو so وہ ہم نے کنیکشن کلوز کیا ایس کیو ایل ایکسیپشن جو ہم نے ٹرائی شروع میں اسٹارٹ کیا تھا اس کا کیچ بلاک لکھا ہے اور اپنے مین سے باہر آ گئے ہیں جب آپ یہ ایگزیکیوٹ کریں گے کوڈ تو ہم نے اس کی ایگزیکیوشن uh, آپ کے سامنے uh, رکھی ہے اسٹاپ uh, پہ آپ کو ٹیبل نظر آ رہا ہوگا جس میں ایک رو uh, ہے جس میں علی ایک نیم ہے اور ایڈریس ساتھ نظر آ رہا ہے مول ٹاؤن اب اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو ہم دیکھ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے کوڈ کو کیسے ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں کوڈ کمپائل کرنے کے بعد جب ہم کوڈ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو ہم نے ڈیفنس لکھا ہے ایڈریس کے طور پہ اور نیم کے طور پہ یہاں پہ علی دیا ہے سو so ہم یہاں پہ چاہیے رہے ہیں کہ علی کا جو بھی ایڈریس لکھا ہوا ہے اس کو اپ ڈیٹ کر کے کر دیا جائے ڈیفینس تو جب ہم یہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکوٹ کر دیتے ہیں جب آپ کا پروگرام یہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکوٹ کر دیتا ہے تو ڈیٹا بیس میں ایک رو اپ ڈیٹ ہو جائے گی کی, کیونکہ جو ہماری ڈیٹا بیس ہے اس میں آپ دیکھیں تو علی نام کا صرف ایک ہی پرسن ہے ایسا ایسی ایک ہی رو ایگزٹ کرتی ہے جس میں نیم کی ویلیو علی ہے ایک ریکارڈ اپڈیٹ ہوگا اور اگر آپ ایگزیکشن کے بعد ڈیٹا بیس کی سیچویشن دیکھیں تو علی کا ایڈریس مال ٹاؤن سے چینج ہو کے ڈیفینس ہو گیا ہوا ہے تو یہ جو execute اپڈیٹ کے بھی آپ کے سامنے ہم نے بات کی یہ execute اپڈیٹ جو ہے یہ انسرشن ڈیلیشنز اور اپڈیشنس کو ڈیٹا بیس میں کرنے کے کام آتا ہے یہ والا میتھڈ اس میتھڈ کے اندر آپ اپنی کوئری بنا کے اپنی جو ڈی ایم ایل اسٹیٹمنٹ ہے وہ بنا کے دے دیتے ہیں جسے ہم نے اپڈیٹ کی ایک اسٹیٹمنٹ بنا کے دی ہے اور اس اسٹیٹمنٹ کو جو بھی آپ پیرامیٹرز اگر یوزر سے لینا چاہیں وہ یوزر سے پیرامیٹرز ہم کسی طریقے سے بھی لے سکتے ہیں اس پروگرام میں ہم نے کمانڈ لائن کے تھرو لکھے لیے ہیں کوڈ کو سمپل رکھنے کے لیے آپ چاہیں تو سامنے جی یو آئی بنا کے ایونٹ ہینڈلنگ کے تھرو سارا کام کر کے جی یو آئی سے یہ پیرامیٹرس لے سکتے ہیں اور اس کو یہ جا کے ہم نے اپ کر دیا ہے ایک چیز جو آپ کو شاید یہاں پہ آپ میں سے کچھ لوگ ذہن میں کوشچن آیا ہو کہ انسرٹ اپ ڈیلیٹ جو اسٹیٹمنٹس ہیں یہ ڈی ایم ایل اسٹیٹمنٹس ہیں اور ڈیٹا بیس کے کورس میں آپ نے پڑھا ہوگا جب آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو آپ کو کمٹ کرنا پڑتا ہے ادر یہ چینجز پرماننٹ نہیں ہوتی یہ رول بیک کی جا سکتی ہے تو کمٹ تو ہم نے یہاں پہ کیا نہیں ہے ایکچولی uh, uh, جب آپ JDBC بی سی کے تھرو کنیکشن اس طرح سے اوپن کرتے ہیں ڈیفالٹ پراپرٹیز لے کے تو ایک یہاں پہ ہمارے پاس میتھڈ ہوتا ہے آٹو کمیٹ کا بائی ڈیفالٹ فوڈ ٹرو ہوتا ہے تو جیسی آپ کوئی اسٹیٹمنٹ uh, ایگزیکیوٹ کریں گے آٹوکومٹ کا میتھڈ کیونکہ تھرو ہے اس لیے کمٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ جتنی بھی ڈی ایم ایل اسٹیٹمنٹس ایگزیکیوٹ کریں گے ہمیشہ اس کے بعد آٹومیٹکلی کمیکٹ ہوتا چلا جائے گا اگر اس پراپرٹی کو آپ یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہم آگے جا کے بتائیں گے کہ اس کو فالس بھی کیا جا سکتا ہے آپ اپنی ٹرانزیکشن خود بھی بتا سکتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک میری ٹرانزیکشن ہے وہ کیسے بناتے ہیں یہ ہی ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے ایگزیکیوٹ کوئری ایگزیکیوٹ اپ دو بڑے امپارٹنٹ میتھڈ ہم نے دیکھے ہیں ایک ہمیں ڈیٹا بیس سے ریزلٹ لا کے دیتا ہے دوسرا ڈیٹا بیس میں values अपडेट करने کرنے کے کام آتا ہے نئی روز कर کر سکتا ہے کچھ को کو भी بھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کئی हैं जो ہیں جو کہ ہم सकते کر سکتے ہیں اسٹیٹمنٹ آبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں ان پہ ایک زیادہ کوئک اوور ویو ان کا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کون سے میتھڈس ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے گیٹ اور اگر آپ کے آ, ڈیٹا بیس میں بہت زیادہ روز ہیں اور آپ اس طرح کی کوئریز کر رہے ہیں سلیکٹ اسٹارک فرام ای ایم پی یا سلیکٹ اسٹارک فرام سم تھنگ اور اس میں آپ ویئر کلاز بھی نہیں دے رہے تو بہت زیادہ روز آپ کے پاس آنے کا چانس ہے لیکن یہ جو سیٹ اور گیٹ میکس روز والا میتھڈ ہے اس کے تھرو آپ بتا سکتے ہیں کہ میٹ میکس کتنی روز فیچ کی جائیں اور آپ کے پاس کتنی روز ریزلٹ سیٹ میں ہوں اگر آپ اس کو سیٹ نہیں کریں گے خود سے یہ کوئی لمٹ نہیں لگاتا جتنی روز آپ کا آپ کی کوئر ریٹرن کرے گی وہ ساری کی ساری روز آپ کے سامنے آ جائیں گی آپ کے پاس آ جائیں گی سملرلی ایک گیٹ کویری ٹائم آؤٹ اور سیٹ کوئری ٹائم آؤٹ کا میتھڈ بھی ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ آپریشن پرفارم کیا ہے ڈیٹا پہ لیکن وہاں پہ اس کو ویٹ کرنا پڑا ہے ویٹ کس لیے کرنا پڑ رہا ہے وہ ٹیبل کسی اور کے آپریشن کی وجہ سے لاک ہو گیا ہو وہ رو کسی اور کے آپریشن کی وجہ سے لاک ہو اگر ڈیٹا بیس آپ کے اس کمپیوٹر پہ نہیں پڑی جس پہ آپ یہ میتھڈ ایگزیکیوٹ کریں کہیں اور پڑی ہوئی ہے کسی اور مشین پہ ہے تو بیچ میں جو نیٹ ورک ہے وہ سلو تو کتنی دیر تک آپ کا پروگرام ویٹ کرے گا ریزلٹس کا وہ یہاں پہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں گیٹ کوئری ٹائم آؤٹ اور سیٹ کوئری ٹائم آؤٹ کے جو میتھڈز ہیں ایکسیسر اور میوٹیٹر جو میتھڈز ہیں ان کے تھرو آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ کیا ٹائم سیٹ کرنا ہے یہاں تک جو ہم نے دیکھا ہے یہ ابھی سٹیٹمنٹ آبجیکٹ کے ڈفرینٹ میتھڈس دیکھے ہیں ابھی ابھی ہم نے دیکھا کہ سٹیٹمنٹ آبجیکٹ کے تھرو ہم ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں کوئری ہم اپڈیٹ کر سکتے ہیں انسرٹ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ایون ڈراپ اور کریٹ بھی کر سکتے ہیں ٹیبلز کو کالمس کو جو جو ہم نے ڈیٹا بیس ہمیں الاؤ کرتی ہے تو کویسچن یہاں پہ کہ کیا سٹیٹمنٹ ایک کیا خالی یہی ایک کلاس ہے جو کیا یہی ایک ایسا آبجیکٹ ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں تو اس کا آنسر ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ ایک دو طرح کی اور چیزیں ہیں جو کہ ہم یوز کرتے ہیں ڈیفرنٹ سچویشن میں ان پہ ذرا بات کرتے ہیں ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہیں سو دا اسٹیٹمنٹ آبجیکٹ اسٹیٹمنٹ آر سینڈ ٹو دا ڈیٹا بیس there are three types of statement objects that are available to you jo main statement ko object abhi aapne use kiya data statement for executing a simple sql statement such as select staric from person uh, table is tarah ke bhi jo isne simple sql statements hain wo aap statement object ke through execute kar sakte hain prepared statement is a very important type of a statement aur ye bhi hum is pe baat karenge these are used for executing a pre compiled sql statement پاسنگ ان ڈفرنٹ پیرامیٹرس یہ بہت uh, جب آپ کے بار بار آپ نے ڈفرنٹ پیرامیٹرس کے ساتھ ایک اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کرنا ہو تو کام آئے گی ہم لسٹ پہ بات کرتے ہیں سملرلیبلبل اسٹیمنٹس ویچ آر یوز فار ایگزیکٹنگ اے ڈیٹا بیسورڈ پروسیجر تو دیز آر ڈیفرنٹ کا بات کی ڈفرنٹ ٹائپ کے ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ آبجیکٹس ہیں انٹیٹمنٹ آبجیکٹس میں سے میں نے کہا کہ لیٹس فگر آؤٹ کی کیا وجہ ہے کہ پریپیئر اسٹیٹمنٹ کو میں نے کہا کہ ایک بہت امپورٹنٹ اور ہم اس کو بھی استعمال بھی کر کے آپ کو دکھائیں گے ابھی ہم نے ایک اپڈیٹ کی اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کی تھی جس میں آپ نے یوزر سے نیم لیا تھا اور اس نیم کے اگینسٹ ایک ایڈریس اپ ڈیٹ کیا تھا سپوز کریں ہمارے پاس ایک کوئی آپ بار بار جو چلانا چاہتے ہیں سلیکٹ سیلری فرام ای ایم پی ٹیبل وی آر نیم پہلی دفعہ آپ نے علی کے ساتھ چلائی select salary from EMP table where name equals نیم ایکلس دوسری دفعہ آپ زاہد کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں select salary from EMP table where name equals نیم ایکلسر تیسری دفعہ آپ کسی اور نام کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں تو یہ اسٹیٹمنٹس میں ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جس میں آپ بار بار پیرامیٹرس پاس کر رہے ہیں جب آپ بار بار پیرامیٹرس پاس کرتے ہیں اور اس طریقے سے جس طریقے سے بھی ہم نے اسٹیٹمنٹ بنانا سیکھا ہے ہم اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں تو یہ ایک لیس ایفیشینٹ میتھڈ ہے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پیرامیٹر پاس کرتے ہیں یہ پیرامیٹر جا کے آپ کی اسٹرنگ میں امبیڈ ہوتے ہیں وہ اسٹرنگ بھیجی جاتی ہے ڈیٹا بیس کو وہاں پہ اس کو کمپائل کیا جاتا ہے اس اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے اور ڈیٹا کو ریٹریو کیا جاتا ہے اب جب یہ کام آپ نے تین چار پانچ دس بیس دفعہ کرنا ہو تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہر دفعہ آپ نے جو پیرامیٹرس دیے وہ پیرامیٹر اسٹرینگ ڈیٹا بیس سے ان کو کیا کمپائل اور پھر ان کو کیا ایگزیکٹ کیا اس پروسیس کو تیز کرنے کا کوئی طریقہ ہے کیونکہ میں اسٹیٹمنٹ تو چینج نہیں کر رہا سلیکٹ اسٹائر فرام ای ایم پی ویئر نیم ایک اسٹیٹمنٹ میری سیم ہے صرف جو نیم کی ویلو ہے اس کو بار بار چینج ہوں تو کیوں میں پوری چیز کو بار بار کمپائل رہا ہوں سلیکٹ اسٹائریکٹ فرام ای ایم پی ویئر نیم اس پارٹ کو میں کیوں بار بار ای e کمپائل کر رہا ہوں جبکہ یہ تو وہی ہے جو کہ استعمال ہو رہا ہے تو اس چیز کو ایفیشینٹ بنانے کے لیے کہ ایسی اسٹیٹمنٹس جن میں آپ نے پیرامیٹرز بار بار پاس کرنے ہوں ڈیفرنٹ ٹائپ کے پیرامیٹرز پاس کرنے ہوں اس کو بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک فیسیلٹی دی گئی ہے جس کو ہم پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ ہمیں یہ دیتی ہے فیسیلٹی کہ ہم ایک اسٹیٹمنٹ بنا لیتے ہیں کو پہلے سے ہی کمپائل کر لیا جاتا ہے یعنی کہی کمپائلڈ ہوتی ہے وہ है اور स्टेटमेंट کر کے اسٹور کر لیا جاتا ہے اب جیسے جیسے ہم پیرامیٹر پاس کرتے ہیں وہ صرف پیرامیٹر کی ویلو چینج ہوتی ہے ڈیٹا بیس اس کو ایگزیکیوٹ کر کے رزلٹ دیتی ہے نیا پیرامیٹر پاس کیا ڈیٹا بیس نے دوبارہ ایگزیکیوٹ کیا ریزلٹ نیا پیرامیٹر پاس کیا ڈیٹا بیس نے پھر ایگزیکیوٹ کیا ریزلٹ دے دیا جو کمپائلیشن کا اسٹیپ تھا بیچ میں سے وہ مائنس ہو گیا کہ وہ step minus ہو رہا ہے تو obviously آپ کی پرفارمنس بیٹر ہو گیا تو جرنلی ان موسٹ آف یو موسٹ آف دا سچویشن ان نائنٹی نائن پرسینٹ سچویشن آئی ووڈ سے یو prepared statements یوزنگ پریپیئر اسٹیٹمنٹس پیپیئرڈ اسٹیٹمنٹس جو ہیں یہ بہت امپارٹنٹ ہیں بار بار استعمال ہوں گی فار کمپلیٹنس سیک ہم نے آپ کو کریٹ اسٹیٹمنٹ کا طریقہ بھی دکھایا اور اس کو یوز بھی کیا بات کریں گے ہم تھوڑی سی اور پہ اور پھر اس کی بھی دیکھیں گے So, let's uh, discuss the idea behind a prepared statement. If you are going to execute similar SQL statements multiple times, using prepared statements can be more efficient. This is all we have discussed now. Because if there are one SQL statements that are coming in, then prepared statement will be more efficient. And when you use the prepared statement, what do you do? Let's see. Create a statement in standard form. that is sent to the database for compilation before actually being used. تو ہم اسٹیٹمنٹ اپنی بنا لیں گے وہ اسٹیٹمنٹ ہم ڈیٹا کو بھیج دیں گے یہ وہ اسٹیٹمنٹ کا پارٹ ہوگا جس نے بار بار یوز ہونا ہے جس میں چینج نہیں ہے اور وہ ہم ڈیٹا کو بھیج کے ایک دفعہ کمپائل کر لیں گے اینڈ دین ایچ ٹائم یو یوز ایٹ یو سمپلی ریپلیس سم آف دا مارکڈ پیرامیٹرز تو اب جب بھی آپ اس کو یوز کرنے چلیں گے آپ اس میں سے کچھ پیرامیٹرز کی ویلیوز چینج کر دیں گے یہ آخری سینٹینس کی کلیئرٹی کے لیے نیکسٹ سلائیڈ پہ ہم آتے ہیں تو جب ہم کریئٹ اسٹیٹمنٹ یوز کر رہے تھے وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو ڈیٹا ٹائپ یوز کی تھی ہم نے وہ اسٹیٹمنٹ ٹائپ کی تھی یہاں پہ ہماری ڈیٹا ٹائپ جیسا آپ کو نظر آ رہی ہے بن جائے گی پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ اور اس کے لیے ہم نے ایک ویری ویریبل ڈکلیئر کر دی ہے پی اسٹیٹمنٹ کے نام سے اور وہاں پہ ہمارا کنیکشن جو تھا وہ کان ڈاٹ کریٹ اسٹیٹمنٹ کرتا تھا یہاں پہ کنیکشن جو ہے وہ کر رہا ہے کون ڈاٹ پیپیئر اسٹیٹمنٹ باقی چیزیں سیم ہیں ویسے کہ ویسی رہیں گی ڈرائیور لوڈ کرنا کنیکشن گیٹ کرنا وہ ساری چیزیں سیم ہیں یہاں جو فرق آ رہا ہے اس کو ہم ہائی لائٹ یہاں پہ کر رہے ہیں سو so, ایک تو اسٹیٹمنٹ کی بجائے ہم آپ ڈیٹے ٹائپ جو لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں پریپیئر اسٹیٹمنٹ اور کنیکشن کے آبجیکٹ کو یوز کر کے جو ہم میتھڈ کال کر رہے تھے وہ چینج ہو گیا پہلے ہم کر رہے تھے کون ڈاٹ کریٹ اسٹیٹمنٹ اب ہم کریں کون ڈاٹ پرپیئر اسٹیٹمنٹ آگے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپڈیٹ کی کویری ہے یہ ویسی ہی اپ کی کویری ہے جو کہ ہم نے پیچھے بھی یوز کی ہے سو اپڈیٹ ٹیبل نیم جو بھی آپ کا ٹیبل نیم ہوگا وہ آ جائے گا پلس سیٹ کالم نیم ایکولس ٹو کوشچن مارک پہلے جب ہم نے پیچھے کام کیا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ہم اپنی اسٹرنگ بریک کرتے تھے سنگل کوڈ ڈالتے تھے کبھی کچھ کرتے تھے یہاں پہ وہ چیز نکل گئی جہاں پہ آپ نے پیرامیٹر انسرٹ کرنا ہے کسی ویریبل کی ویلیو انسرٹ کرنی ہے سمپلی ایک کویشچن مارک مار ڈال دیں اپنی اسٹرنگ کو کانٹینیو کریں یہ سارا کام آپ ایک اسٹرنگ میں لکھ سکتے ہیں ایک لائن میں لکھ سکتے ہیں ڈیو ٹو شارٹیج آف اسپیس ہم نے اس کو ملٹیپل لائنس میں بریک کیا ہوا ہے اس لیے آپ کو بیچ میں پلس سائن نظر آ رہے ہیں آپ ان پلس سائنس کو ہٹا کے یہ سارا کام ایک لائن میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ کو کہیں بھی اپنی اسٹرنگ بریک نہیں کرنی پڑے گی ایک ہی لائن میں لکھنا جیسے کہ آپ کے ہینڈ آؤٹ میں بھی گیون ہوگا ایک لائن میں پوری پوری اسٹیٹمنٹ لکھنے اور کوشچن مارک ڈال دیں اس جگہ پہ جہاں پہ آپ نے پیرامیٹر انسرٹ کرنے لیٹر آن سو ونس وی ہیو پرڈ آر اسٹیٹمنٹ جیسے کہ اس میں کیا کہ ہم نے اپ ڈیٹ ٹیبل نیم سیٹ کالم نیم ایکس ٹو کوشچن مارک ویئر کالم نیم ایکس ٹو کوشچن دو کوشچن مارکس کا مطلب ہے کہ ہم دو پیرامیٹر یہاں پہ اپنا ویریبل پینٹ کیا پھر ایک اور پلس ڈالا دوسرا ویریبل پینٹ کیا یہاں پہ ایسا کوئی چکر نہیں ایک پوری ہے, یہاں سے شروع ہی, یہاں تک چل رہی. ہے بیچ میں کوکس ہے اب ان marks کی جگہ ہم نے اپنے پیرامیٹرس ڈال ہیں وہ کیسے ڈالیں گے اس کو دیکھتے ہیں جتنے آپ نے کوششن مارکس ڈالے ہوں گے اتنے نمبر آف پیرامیٹرس ہیں اسٹارٹنگ فروم 1 یہاں پہ کر کے آ رہے ہیں کہ پی اسٹیٹمنٹ کا جو ہم نے ویریئبل ڈکلیئر کیا تھا پی اسٹیٹمنٹ ڈاٹ سیٹ کاما اس اسٹیٹمنٹ کے ذرا پارٹس پہ غور کرتے ہیں سیٹ اسٹرنگ یہاں پہ آپ ڈفرنٹ ٹائپس کے میتھڈ یوز کر سکتے ہیں سیٹ کر سکتے ہیں سیٹ ڈبل کر سکتے ہیں سیٹ انٹ کر سکتے ہیں سیٹ فلوٹ کر سکتے ہیں کچھ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں ہر وہ ڈیٹا ٹائپ یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ڈیٹا بیس انڈر لائن الاؤ کرتی ہے تو اس طرح کے آپ کو ڈفرینٹ میتھڈ یہاں پہ مل جائیں گے سو سیٹ اسٹرنگ کا میتھڈ ہم نے یوز کیا کیونکہ ہم جو value رکھوانا چاہ رہے ہیں اس کو ایز اے رکھوانا چاہ رہے ہیں تو پی اسٹیٹمنٹ ڈاٹ سیٹ اسٹرنگ ون کاما تو یہ ون جو ہے انڈیکیٹ کرے کوشچن مارک کا نمبر تو ون یہاں پہ انڈیکیٹ رہا ہے کہ جو پہلا کوشچن مارک تھا میری اسٹیٹمنٹ پہ وہاں پہ جا کے یہ اسٹرنگ value ڈال دو اور اس کو کیا کس چیز کے طور پہ وہاں پہ پینٹ کرو اس کو پینٹ کرو ایک اسٹرنگ کے طور پہ اور اسی طرح پی اسٹیٹمنٹ ڈاٹ سیٹ انٹ ٹو کاما انٹ ویلو تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جو سیکنڈ کو مارک ہے وہاں پہ ایک انٹیریئر میں انپوٹ کرنا چاہ رہا ہوں جو انٹیجر میں انپوٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ انٹ ویلو کے طور پہ لکھا ہوا ہے तो पहले क्वेश्चन मार्क के ऊपर चली जाएगी स्ट्रिंग वैल्यू एज ए स्ट्रिंग दूसरे क्वेश्चन मार्क के ऊपर चली जाएगी इंट वैल्यू एज एन इंटीजर तो यह स्टेटमेंट के अंदर पैरामीटर्स अपेंट करने का एक तो रेलिटिवलीजियर वे है और दूसरा यह भी फायदा है कि यह ज्यादा एफिशेंट है वंस यह काम हो जाएगा तो उसके बाद हम करेंगे एग्जीक्यूट अपडेट का फंक्शन कॉल कर लेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट का پیپیئر اسٹیٹمنٹ پہ تھوڑی سی ہم نے بات کی کہ یہ زیادہ ایفیشنٹ ہوتی ہے زیادہ جلدی اس کو کمپائل کیا آپ کی ڈیٹا بیس میں کیونکہ پری کمپائل کیا ہوتا ہے تو زیادہ جلدی وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر لیتی ہے اور ہم اپنے ڈفرینٹ پیرامیٹر اس کے اندر پلگ ان بھی ایزیلی کر لیتے ہیں تھوڑا سا ہم نے آپ کو کوڈ فریگمنٹس دکھائے ہیں کہ جس میں ہم جا کے اپنی اسٹیٹمنٹ کو یوز کرتے جس طریقے سے ہم اس کو یوز کرنا ہے. پورے کوڈ میں بھی آپ اس کی ایک ایگزامپل دکھاتے ہیں کوڈ کی ایگزامپل دکھانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو باقی سٹیپس ہیں وہاں پہ فرق نہیں پڑے گا ڈرائیور ہم ویسے ہی لوڈ کریں گے پیکیج ہم ویسے ہی امپورٹ کریں گے کنیکشن ڈیٹا بیس کے ساتھ ہم اسی طریقے سے گیٹ کریں گے جسے پہلے کرتے آئے ہیں فرق کہاں پڑے گا کہ کون ڈاٹ کریٹ سٹیٹمنٹ کی بجائے اب آپ کا میتھڈ آ جائے گا کون ڈاٹ پیپیئر اسٹیٹمنٹ سیکنڈلی جب آپ کارن ڈاٹ کریٹ اسٹیٹمنٹ لکھتے تھے تو وہ میتھڈ ایم تھا اب یہاں پہ کارن ڈاٹ پیپیئر اسٹیٹمنٹ کے وقت ہم اپنی اسٹیٹمنٹ لکھ دیں گے اور سٹیٹمنٹ میں جہاں جہاں پہ پیرامیٹرز ڈالنے ہوں گے وہاں پہ کوشچن مارک آ جائے گا سو so, ہم لکھیں گے کان ڈاٹ پریپیئر اسٹیٹمنٹ اسٹیٹمنٹ جہاں پہ کویشچن مارک آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم یوزر سے لے کے ویلوز پلگ ان کرنا چاہتے ہیں جب اتنا کام کر لیں گے تو پھر ہمارے پاس جو یوزر سے ویلیوز آئی ہوں گی انہیں ہم وہ جو سیٹ اینڈ سیٹ اسٹرنگ کے میتھڈس دیکھے تھے ان کے تھرو پلگ ان کر دیں گے اس کے بعد اپنی execute اپڈیٹ یا execute کوئری کا فنکشن جو بھی اگر کوئی SQL کیو کوئری ہے تو پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ ڈاٹ ایگزیکٹ کوئری کا فنکشن کال کر دیں گے اگر کوئی وہ dml تھی تو execute اپڈیٹ کا فنکشن ہم کال کر دیں گے ایک خالی execute کا فنکشن ہوتا ہے وہ بھی کال کیا جا سکتا ہے لیکن یہ بھی فنکشنس ہم یوز کر سکتے ہیں تو پریپیڈ اسٹیٹمنٹ کو جا کے ہم دیکھتے ہیں کوڈ میں کیا ہے اور آخری اسٹیپ ہمارا بالکل سیم ہوگا جیسے کریئر اسٹیٹمنٹ کا تھا کہ ہم نے ریزلٹس کو پروسیس کریں گے ونس ہم پریپیئر سیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کر دیں گے اگر وہ کوئری تھی تو ہمارے پاس ریزلٹ سیٹ آ جائے گا اگر وہ ڈی ایم ایل تھی تو ہمارے پاس نمبر آف روز جس کو اس نے افیکٹ کیا تھا وہ آ جائے گا اس اگر رزلٹ کو پروسیس کرنا چاہتے ہیں تو ریزلٹ کو پروسیس کریں گے بالکل اسی طریقے سے جیسا کہ ہم نے پیچھے کیا ہے کنیکشن کو کلوز کریں گے اور پروگرام سے باہر آ جائیں گے تو اس کو اب ہم اپنے کوڈ فریگمنٹ کے اندر پورے کوڈ کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ کام ہوا ہوا ہے جو لاسٹ ایگزامپل تھی اسی کی ہم آپ کو یہاں پہ ماڈیفکیشن دکھا رہے ہیں ایز اے اسٹیپ ون آپ نے اپنا جاور ڈاٹ پیکیج امپورٹ کیا ہے اور پبلک کلاس jdbc ڈی بی جو کلاس تھی اسی کو ہم ماڈیفائی کر رہے ہیں اس کے اندر پبلک سٹیٹک وائڈ مین یہ ہمارا میتھڈ آ ہے میتھڈ کے اندر ہمارا ٹرائی کا بلاگ سٹارٹ ہوا ہے کلاس ڈاٹ فار نیم یہ فیملیئر میتھڈ ہو چکا ہوگا اب تک آ, ہمارا سب سے پہلا اسٹیپ جو آ جاتا ہے ڈرائیور لوڈ کرنے والا یہاں پہ آپ اپنے ڈرائیور کا نام دیں گے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ڈفرینس کوئی نہیں ہے ان سٹیپس میں اور پچھلے سٹیپس میں کنیکشن آبجیکٹ جو ہے ہم ڈرائیور مینیجر کے تھرو گیٹ کریں گے سو ڈرائیور مینیجر ڈاٹ گیٹ کنیکشن اس کو جو یوزر نیم پاس دیں گے تو یہ ہمیں کنیکشن آبجیکٹ ریٹرن کر دے گا اس کے بعد اب ہمارے ذرا کام کی چیز آنے لگی ہے جس کو ہم تھوڑی سی ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ سے بات کریں گے اب ہم چلتے ہیں اور چل کے اپنی اسٹرنگ بناتے ہیں وہ SQL کیو والی جس میں ہم نے اپنی پیپیئر اسٹیٹمنٹ رکھنی ہے یہ اسٹرنگ آپ ڈائریکٹلی بھی بنا سکتے ہیں فنکشن کے اندر ہم نے ذرا سیپریٹلی بنائی ہے تاکہ آپ کے لیے یہ کلیئر ہو جائے اسٹرنگ ایس کیو ایل ٹائپ کا ویریبل ہم نے یہاں پہ ڈکلیئر کیا ہے اور اس کے اندر ہم اپنی اسٹرنگ ڈیفائن کرنے لگے ہیں اپڈیٹ یہ ہمارا کیورڈ آ گیا پرسن پرسن ٹیبل کو اپڈیٹ کرو سیٹ ایڈریس کے کالم کو ہم سیٹ کرنا چاہتے ہیں نئی ویلو میں وہاں پہ کوئی پرانی ویلو تھی ہم نئی ویلو ڈالنا چاہتے ہیں کس ویلو سے یہ تو یوزر نے بتانا ہے اس لیے یہاں پہ ہم نے ڈال دیا کوشچن مارک پیچھے جب ہم نے کریٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ کام کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ ہم نے اپنی ایسکیل اسٹیٹمنٹ کو بریک کیا تھا اور بریک کرنے سے پہلے ہم نے لگایا تھا ایک کوٹیشن مارک پھر پلس ڈال کے اپنے ویریئبل کا نام لکھا تھا تو یہاں پہ دیکھیں گے وہ ساری چیزیں person set address equals to question mark پہلا question mark آ گیا where name equals to question mark ایک straight string لکھی ہے address کی value جو نیا address ہے یہ ہم user سے لینا چاہتے ہیں name کی value جس کے اگینسٹ اس ایڈریس نے ماڈیفائی ہونا ہے وہ ویلو بھی ہم یوزر سے لینا چاہتے ہیں تو یہ دونوں ویلو کیونکہ ہم یوزر سے لینا چاہتے ہیں اس لیے ہم نے یہاں پہ کوششن مارکس انسرٹ کر دیے ہیں انسٹیڈ آف کہ ہم اپنا جو پچھلا ہم نے طریقہ تھا جس میں ہم نے اسٹیٹمنٹ بریک کر کے ویریبل کے نام ڈالے تھے اس کی بجائے سمپل یہاں پہ کویشچن مارک لگا دی ہیں یہ کوششن مارک پلیس ہولڈر کا کام کریں گے بعد میں ہم ان کی جگہ یہاں پہ ویلوز انسرٹ کر دیں گے تو وہ جو ہم نے بات کی تھی کہ آپ اپنی اسٹینڈرڈ فارم میں اپنی اسٹیٹمنٹ بنائیں وہ یہ بات تھی کہ آپ نے اپنی بنا دی ہے form میں अब इसमें यह स्टेटमेंट जो है ये डेटा बेस कंपाइल कर देगी इसमें जो वैल्यूज एड ऑन होनी है वो वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की वैल्यूज है जो कि यूजर देगा पी स्टेटमेंट इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट और हमने वहां पर यह स्ट्रेंथ पास कर दिए ये वाली जो लाइन थी ये डिफरेंट ही हमारे पुराने मैथड था उससे वहां पर हमने स्टेटमेंट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था और फंक्शन कॉल किया था कॉन डॉट create statement یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ایک پریپیئر اسٹیٹمنٹ ٹائپ کا ویریئبل بنایا ہے پی اسٹیٹمنٹ پی ایس جس کو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ جو ہم فنکشن کال کر رہے ہیں وہ ہے کار ڈاٹ پرشن کا پہلے کریٹ اسٹیٹمنٹ فنکشن کال ہو رہا تھا یہاں پہ کنیکشن کا پرٹمنٹ فنکشن کال ہو رہا ہے اب یہ اسٹیٹمنٹ تو بن گئی جب یہ والا میتھڈ کال ہوگا یہ ڈی کو بھیج جائے گی کمپائل کر کے اس کی اسکیور چیک ہو جائے گی نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم نے اس پہ اپنے ویریئبل ڈالنے جو کہ ہم نے یوزر سے لینا تھے وہ یوزر سے ویریبلس ہم پہلے لے کے کسی ویری اپنے جو پروگرام کے ویریبلس ہیں اس میں بھی رکھ سکتے ہیں یوزر سے ویلوز لے کے اور اس اسٹیج پہ بھی یوزر سے ویلوز لی جا سکتی ہیں so, ہم یوزر سے دو ویلوز لیتے ہیں زوم کرتے ہیں کہ یوزر کمانڈ لائن سے دے گا تو بالکل ایکزیکٹلی exactly جیسے ہم نے پچھلے کوڈ میں کیا تھا کہ اسٹوینگ ایڈ وار ایک ایڈریس کے لیے ویریبل ڈکلیئر کیا تھا اور ایک نیم کے لیے ویریئبل ڈکلیئر کیا تھا یہاں پہ بھی یہی دو ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں اسٹرینگ ایڈریس ویریبل اور اس کو ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ یوزر جو پہلا آرگیومنٹ لکھے گا وہ ہوگا ایڈریس یوزر جس ایڈریس کی ویلو جو نئی ویلو سیٹ کرنا چاہتا ہے وہ یوزر یہاں پہ دے گا اور نیم وار میں یوزر وہ ویلو دے گا جس نیم کے اگینسٹ وہ ایڈریس چینج کرنا چاہتا ہے اب ایک جو نیا اسٹیپ ہے اس کو ذرا دیکھتے ہیں ذرا غور کرتے ہیں کہ کیا ہے پی اسٹیٹمنٹ ڈاٹ سیٹ اسٹرینگ ون کوما ایڈ وار اسٹیٹمنٹ پہ ذرا غور کیجئے گا اور ہر پوائنٹ پہ p statement یہ تھا ہمارا پریپیئر اسٹیٹمنٹ والا ویریبل آ گیا سیٹ اسٹرنگ جو آپ نے ویلو لی ہوئی ہے یوزر سے اس کو آپ ایز اے اسٹرنگ سیٹ کرانا چاہتے ہیں ایز اے انٹیریئر سیٹ کرانا چاہتے ہیں ایز اے فلور سیٹ کرانا چاہتے ہیں آپ اس ٹائپ کا میتھڈ کال کریں گے اگر آپ اس کو چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے یہاں پہ ایڈریس ایک ڈیٹا بیس پہ رکھا جاتا ہے اس لیے ہم نے جو میتھڈ کال کیا ہے دیٹ از سیٹ اسٹرینگ اچھا جی سیٹ اسٹرینگ تو کر دیتے ہیں پر کس جگہ پہ جا کے ہمارے پاس دو کوشچن مارک ہیں پہلا والا کوششن مارک کی جو پوزیشن ہوگی وہ ون ہے دوسرے والا کی پوزیشن تو ہے جس نے آپ کو مارکس لگائیں گے اکارڈنگلی ان کی نمبرنگ ہو جائے گی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے کون مارک پہ جا کے ایڈ وار کے ویریبل کی ویلو رکھ دو اب پی اسٹیٹمنٹ ڈاٹ سیٹ اسٹرینگ دوسری دفعہ ہم نے کیا اور لکھا سیکنڈ پہ جا کے جو نیم وار والا ویریبل ہے اس کی ویلو سیٹ کر دو یہ دو جب آپ کام کریں گے تو جو ہماری SQL تھی وہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گی اپ پرسن سیٹ ایڈریس ایکولس ٹو ڈیفینس ویئر نیم ایکول ٹو علی یہ ہم نے اسٹیٹمنٹ ہماری بن جائے گی اور یہ اسٹیٹمنٹ پھر چلے گی تو اس اسٹیٹمنٹ کو اب ایگزیکٹ کرتے ہیں پی ایس ٹی ایم ٹی ڈاٹ ایگزیکٹ اپ ڈیٹ یہ کیا کرے گا اس اسٹیٹمنٹ کو جب ہم نے بنایا ہے ڈیٹا بیس میں رن کر دے گا میں کر دے گا امیجن کریں گے یہ آپ کا کام اگر ایک فال روپ میں ہو رہا ہے تو بار بار آپ یوزر سے ویریبلس میں بھی لیں یہاں پہ کم آن لائن سے تو ہم ایک ہی دفعہ لے سکتے ہیں آپ جیو آپشن پین یوز کر سکتے ہیں یا جیو آئی کے ایونٹس کے تھرو آپ بار بار یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم بار بار یوزر سے ویریبلس کی ویلوز لے کے اس اسٹیٹمنٹ کے آبجیکٹ کو چلاتے جائیں گے یہ ایک دفعہ کمپائل ہو چکا ہے بار بار کمپائل نہیں ہوگا فاسٹ اور رزلٹ میں آپ کے پاس نمبر آف روز جو اپڈیٹ ہوئی ہیں وہ آ جائیں گی جب آپ نے یہ کام کر دیا تو باقی کام آپ کا ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا کہ اگر آپ ریزلٹس کو پروسیس کرنا چاہتے ہیں تو رزلٹس کو پروسیس کر لیں یہاں پہ ہم نے پرنٹ کر کے جیسے دکھا دی ہیں اور اگر آپ ان کے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہتے تو اسٹیپ کو آپ الیمنیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نہ بھولنے والا اسٹیپ ہے وہ ہے کنیکشن اپنا کلوز کریں یہ جو کنیکشن کلوز کرنے والا اسٹیپ ہے اس کو ابھی تک ہم آپ کے سامنے ٹرائی بلاک کے اندر لکھتے آ رہے ہیں جرنلی یہ آپ کا چلا جانا چاہیے فائنلی بلاک کے اندر کیونکہ اگر پہلی دوسری اسٹیٹمنٹ آپ کی ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے ٹرائی بلاک کی تو کنیکشن تو اوپن ہو جاتا ہے آگے ایس کیو ایل کی آپ کی کوئری غلط ہو گئی ہے آپ نے کالم کا نام ایکس تھا آپ نے کالم کا نام وائی لکھتی ہے تو ایکسیپشن تو آئے گی تو اس کا مطلب کنیکشن جو اوپن تھا وہ اوپن ہی رہ جائے گا کلوز نہیں ہوگا تو یہاں سے اس اسٹیٹمنٹ کو اٹھا کے جنرلی اس کو فائنلی بلاک میں لکھ دیں ہم نے کوڈ کو سمپل رکھنے کے لیے اس کو ابھی ٹرائی کے اندر ہی لکھا ہوا ہے تو اب آپ نے جب یہ اپنا پورا کوڈ کمپلیٹ کر لیا تو اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو آپ کے سامنے اسی طرح کی سچویشن آئے گی جیسے پہلے تھی کہ ٹاپ رو میں علی کے جو نیم ہے اس کے اگینسٹ ایڈریس جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن لکھا ہوا ہے ابھی ہم اپنا پروگرام چلائیں گے تو ہم دو پیرامیٹرز دیں گے پہلا پیرامیٹر کے طور پہ ہم نے ایڈریس دیا ہم نے اس ایڈریس کو ڈیفینس لکھ دیا ہے اور اس ایڈریس کو اپڈیٹ کرنا ہے کس نیم کے اگینسٹ وہ ہم نے علی دے دیا ہے تو جب ہم یہ ایگزیکیوٹ کریں گے تو ہمارے پاس آپ کے سامنے ڈیٹا بیس کا ٹیبل ہم نے دوبارہ سے آپ کو دکھا دیا ہے علی اور اب اس کے سامنے مال ٹاؤن کی بجائے ڈیفینس کا ایڈریس آ گیا. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے پہ بات کی ہے آپ اپنے ہینڈ آؤٹس میں دیکھیے گا کوڈ فردر ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہوگا الانگ ود ایکسپلینیشنس تو اس کے uh, اس کے باوجود اگر آپ کے کچھ کوشچنس ہوں تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹس جنرلی وہاں پہ ہم یوز کرتے ہیں جہاں پہ بار بار ایک ہی اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کرنی ہو ایس ایل یا ڈی ایم ایل ایک جیسی ہو پیرامیٹرس کی ویلیوز ہوتی کی ویلیو ایک ہو اب جیسے نیم کا کالم ہے اس کی ویلیو پہلے علی ہے اب عثمان ہو گئی ہے اب کچھ اور ہو گئی ہے ایڈریس کا کالم ہے اس میں پہلے مال کے گینس کچھ کرنا تھا اب ڈیفینس کے گینس کچھ کرنا ہے یہ کچھ جو بھی ایڈریسز ہیں تو اگر کویری کی باقی سٹرکچر پہ کوئی فرق نہیں پڑا صرف پیرامیٹرز ڈیفرنٹ ہو رہے ہیں تو اٹس ایڈوائزبل دیٹ یو شوڈ یوز پریپیئر اسٹیٹمنٹ کریٹ اسٹیٹمنٹ والا جو میتھڈ ہے دیٹ وڈ بی سلوئر بیکاز ایوری ٹائم یو کریٹ اے اسٹیٹمنٹ یور ڈیٹا بیس ہیز ٹو کمپائل اٹ Well, in case of a prepared statement, it's a pre-compiled thing. Uh, once you put in the parameters, اور uh, جو پرانی کمپائل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہی چلتی ہے دوبارہ دوبارہ سے کمپائلیشن ہی ہوتی ہے سو ایٹ ول میک یور پروسیجر فاسٹ ایگزیکیوشن ایفیشینسی آ جاتی ہے پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہم نے تھوڑی بات کی ہے تھوڑا سا اس کو دیکھا ہے اب ہم آگے دوبارہ چلتے ہیں ریزلٹ سیٹ کے اوپر تھوڑی سی مزید بات چیت آپ سے کرتے ہیں ریزلٹ سیٹ ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس کوئری uh, کے ایگزیکیوشن کے بعد ڈیٹا آ جاتا تھا ریزلٹ سیٹ کے اندر بہت ساری یوزفل چیزیں ہیں جو کہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں بھی نیکسٹ لیکچر میں بھی ان میں کچھ باتیں آئیں گی ریزلٹ سیٹ میں ہمارے پاس کوئری کا ریزلٹ آتا ہے اور اس کے ساتھ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اور ریزلٹ سیٹ کی تھوڑی سی دوبارہ سے ایکسپلینیشن اس کے لیے ہم ذرا چلتے ہیں ایک سلائڈ پہ ریزلٹ سیٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح کی کوئری ہوتی ہے اس کے اگینسٹ ریزلٹس آتا ہے اور ریزلٹس کو بالکل اسی طرح سے آپ کے سامنے دکھاتا ہے جس طرح سے ایک ڈیٹا بیس کا ٹیبل ہوتا ہے آپ سیٹ کو بالکل اسی طرح سمجھ سکتے ہیں سو سیٹ میں ہمارے پاس روز ہوتی ہیں اور کالمس ہوتے ہیں کالمس کون سے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ نے سلیکٹ کی کوئری میں پاس کیے ہوتے ہیں اور روز کون سی ہوتی ہیں جو کہ ویئر کلاس کی وجہ سے لمٹ ہو کر ہمارے پاس آتی ہیں اگر ڈیٹا بیس میں روز ہیں اور آپ نے صرف کہا ہے کہ مجھے ان امپلائیز کی, کی روز دو جن کی سیلری گریٹر دین ٹین تھاؤزینڈ ہے تو جتنی روز شارٹ لسٹڈ ہو کر آئیں گی وہ ہوں گی سو ریزلٹ سیٹ کی نمبر آف روز ڈیپینڈ کریں گے آپ کی ویئر کلاس پہ ریزلٹ سیٹ کی نمبر آف کالمس ڈیپینڈ کریں گے آپ کی سلیکٹ کے اندر جو کالمس ہیں ان کے اوپر تو ریزلٹ سیٹ بالکل اسی طرح آپ کے سامنے ہوتا ہے جس طرح سے ایک ڈیٹا بیس کا ٹیبل ہوتا ہے انیشلی ریزلٹ سیٹ میں ایک پوائنٹر ہوتا ہے ایک کرسر ہوتا ہے جو کہ ریزلٹ سیٹ کے, کے بالکل سٹارٹ پہ ہوتا ہے اس کرسر کو ہم آگے موو کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ اور پھر ہم وہاں سے اپنی ویلیوز لیتے ہیں تو اگر آپ نے ریزلٹ سیٹ کو یوز کرنا ہے تو جو پہلی دفعہ آپ کو کام کرنا ہے جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ ہے rs.next rs.next کے بغیر آپ کے ریزلٹ سیٹ میں سے آپ کچھ نہیں نکال سکتے کیونکہ کہ میں جو کرسر آپ کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے وہ ایک ایسی رو کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے جو کہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں کوئی ویلوز نہیں ہوتی تو جب آپ پہلی دفعہ rs.next کریں گے تو آپ کا کرسر ایک اسٹیپ آگے موو کر جائے گا اب دوسری دفعہ rs.next کریں گے آپ کا کرسر ایک اسٹپ اور آگے موو کر جائے گا اگر آپ کے پاس ریزلٹ سیٹ میں روز ہے یا نہیں یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک آپ کے پاس ریزلٹ سیٹ میں فردر روز ہوں گی ریزلٹ سیٹ کا آر ایس ڈاٹ نیکسٹ آپ کو ٹرو یا فالس ریٹرن کرتا ہے بیسڈ اپون کہ ریزلٹ سیٹ میں اور روز ہیں یعنی اور اس کے ساتھ ساتھ کے اگر ریزلٹ سیٹ میں اور روز ہیں وہ پوائنٹر کو بھی ایک پلیس کرسر کو بھی ایک پلیس فورڈ موو کر دیتا ہے اب ریزلٹ سیٹ میں ڈفرینٹ ٹائپس کے کالم ہوتے ہیں آپ کا کرسر جہاں پہ یہاں پہ رزیوم کرتے ہیں کہ کرسر ہمارا سیکنڈ رو پہ جو یہاں پہ دکھائی ہوئی ہے اس پہ اب اس رو کے اندر ہمارے پاس ایک آئی ڈی والا کالم ہے ایک نیم والا کالم ہے ایک ایڈریس والا کالم ہے جون سے کالم کی ہمیں ویلیو چاہیے ہم لکھتے ہیں آر ایس ڈاٹ گیٹ اسٹرنگ جس فارمیٹ میں ویلیو چاہیے ہوتی ہے وہ یہاں پہ دیتے ہیں اگر ہم ویلیو کو ایز اے اسٹرنگ ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے آئی ڈی لکھا ہوا ہے یا آئی ڈی ٹو ہے اس کو ہم ایز این انٹیچر بھی لے سکتے ہیں ایز اے اسٹرنگ بھی لے سکتے ہیں اگر ہم نے اس کو صرف دکھانا ہے یوزر کو تو ہم اس کو اسٹرنگ کے طور پہ لے لیتے ہیں اگر ہم نے اس میں کچھ ملٹی کرنا ہے کچھ ایڈ کرنا ہے کچھ پلس مائنس کرنا ہے تو ہم اس کو ایز اے انٹیجر اٹھا لیتے ہیں یہ آپ کی اپنی ڈسکرپشن ہے آپ کی اپنی خواہش ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے ریٹریو کرنا چاہتے ہیں کس فارمیٹ میں ریٹریو کرنا چاہتے ہیں جس فارمیٹ میں ریٹریو کرنا چاہتے ہیں ریزلٹ سیٹ کا وہ والا میتھڈ کال کریں اگر آپ اسے ایز اے اسٹرنگ لینا چاہتے ہیں تو لکھیں rs.getString اگر آپ اس کو ایز اے انٹیریئر اٹھانا چاہتے ہیں تو لکھیں rs.getInt اگر ایز اے فلوٹ اٹھانا چاہتے ہیں تو لکھیں rs.getFloat یہ ویلیو اٹھانے کے بعد یہ ڈیٹا ٹائپ کے فارمیٹ بتانے کے بعد اب بریکٹ میں بتاتے ہیں کالم کا نام یا کالم کا نمبر اس کیس میں جو کالم کا اگر ہم آئی ڈی کالم کی بات کریں تو اس کا کالم نمبر ہوگا ون اور اگر ہم چاہیں ہم کالم کو نمبر سے آ, نہیں بلانا چاہ رہے تو ہم یہاں پہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آر ایس اگر میں آئی ڈی کو سٹرنگ کی فارمیٹ آ رہا ہوں اور بیچ میں کالم کا نام بھی دے سکتے ہیں تو ریزلٹ سیٹ ہمارے پاس آ, کافی فیسیلٹی پرووائڈ کرتا ہے ہمیں کافی طرح سے فیسلٹیٹ کرتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے جو ریزلٹس آئے ہیں ان کو ہم مینپولیٹ کریں ریزلٹ سیٹ کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے کہ ریزلٹ سیٹ ہمارے فارورڈ موو کر رہے ہیں کیا میرے پاس کوئی ایسی اپلیکیشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہو سکتی کہ مجھے پیچھے جانا پڑے ابھی تو میرا ریزلٹ سیٹ میں آر ایس ڈاٹ نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ کرتا ہوں وہ ایک ایک رو آگے چلا گیا ابھی مجھے ایک رو پیچھے جا کے है اٹھانے کیا کہ ہوں تو کیا ریزلٹ سیٹ کا کوئی میتھڈ ہے اگر آپ نے ریزلٹ جا کے اے پی آئی دیکھی ہے اپنی ڈاکیومنٹیشن دیکھی ہے تو ریزلٹ سیٹ میں ایک میتھڈ آپ کو نظر آیا ہوگا آر ایس ڈاٹ تھوڑا سا میں آپ کو ہینڈ دیتا ہوں کہ جب ڈیفالٹ ریزلٹ سیٹ آتا ہے اس کی ٹائپ ہوتی ہے فارورڈ اونلی یہ جو فارورڈ اونلی ٹائپ کا ریزلٹ سیٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہم آگے کی طرف موو کر سک کرتے ہیں پیچھے کی طرف جائیں گے تو ایکسپشن آئے گی کچھ گڑبڑ ہو جائے گی تو اگر ہماری ریکوائرمنٹ اس طرح کی ہے کہ ہم ریزلٹ سیٹ کو آگے پیچھے دونوں طرف موو کروانا چاہتے ہیں ہم آپ کو ریزلٹ سیٹ کو ہم پیچھے بھی لے کے جا سکتے ہیں آگے بھی لے کر آ سکتے ہیں سملرلی ریزلٹ سیٹ کے تھرو ابھی تک ہم نے ڈیٹا ریٹریو کیا ہے کیا میں ریزلٹ سیٹ کے تھرو اپڈیٹ کر سکتا ہوں ڈیٹا اب ابھی میں نے آپ کو دس دفعہ کہا ہے کہ ریزلٹ سیٹ کا اسٹرکچر ویسا ہی ہے جیسے میرے ٹیبل کا اسٹرکچر ہے ٹیبل میں تو میں رو ڈال سکتا ہوں ٹیبل میں میں اپڈیشن بھی کر سکتا ہوں ٹیبل میں میں ڈیلیشن بھی کر سکتا ہوں کیا میں ریزلٹ سیٹ میں کروں کوئری کی اور کویری کا ڈیٹا آ گیا ریزلٹ سیٹ میں اب آپ چاہتے ہیں کہ یار میں اسی میں تھوڑی دیر چینج کروں اور بعد میں ڈیٹا में इसको اس से रिजल्ट सेट से ही अपडेट कर اپڈیٹ तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं आप रिजल्ट सेट के अंदर کے भी कर सकते हैं आप रिजल्ट सेट के अंदर کے भी कर सकते हैं आप ہیں सेट के अंदर کے اندر نئی رو بھی انسرٹ کر سکتے ہیں اور ایونچولی ان سب کو ڈیٹا بیس کے ساتھ اسٹور بھی کر ڈیٹا بیس کے اندر اسٹور بھی کر سکتے ہیں یہ سارے کام کیسے ہوتے ہیں یہ اور میں آپ کو تب تک آپ کے لیے کام یہ ہے کہ آپ ذرا اس کی اچھی طرح پریپیئر سٹیٹمنٹ کی کریٹ سٹیٹمنٹ کی ذرا پریکٹس کریں انسرٹ کی کوئریز چلا کے دیکھیں اپڈیٹ کی کوئری چلا کے دیکھیں انسرٹ اپڈیٹ ڈیلیٹ کی جو ڈی ایم ایلز ہیں ان کو چلا کے دیکھیں ڈفرینٹ ٹیبلس پہ آپریشنس پرفارم کریں اور uh, زیادہ ایڈوائزیبل یہ ہے آپ کہ جی یو کے تھرو یہ کام کریں اس طرح آپ کی جی یو اور ایون ٹائلنگ کی پریکٹس بھی ہوتی رہے گی اور یہ کام بھی ہوتا رہے گا بلکہ اپنی جو ایڈریس بک والی اگزامپل کوڈ جو ہم لے کے چل رہے تھے اس کی جی یو آئی بنائیں اور یہ سارا ڈیٹا ٹیبل میں رکھ کے وہاں سے اپڈیٹ وہاں پہ اس کو چینج کریں اس کو ریٹریو کر کے دیکھیں سو ہم نے بات کی تھوڑی سی ریزلٹ سیٹ پہ اگلے لیکچر میں ذرا اس کو بڑھائیں گے اور بھی کچھ چیزیں دیکھیں گے میٹا ڈیٹا وغیرہ کیا ہے اور کچھ اور مزیدار چیزیں بھی جے ڈی بی سی کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کوڈنگ اور جے ڈی بی سی کے بارے میں جنرلی جو میں ہمیشہ ایڈوائز کرتا ہوں وہ میں آج زیادہ دوبارہ کرتا جاؤں گا کہ کرنے سے آنے والی چیز ہے سو so, کمپیوٹر پہ ضرور بیٹھیں ہمارے ہینڈ آؤٹس میں جو ایگزامپلز ہوتی ہیں یا جو ایکسائز میں ٹی وی پہ سجیسٹ کرتا ہوں یا ہینڈ آؤٹ میں دیتا ہوں ان کو ذرا ایگزیکیوٹ کر کے چلا کے دیکھا کریں اپنے ذہن سے کچھ بنا کے ان کو چلائیں کریں گے تو آپ کبھی بھی کوڈنگ میں کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملیں گے اس وقت ہم بات کریں گے فردر جے ڈی بی سی کے اوپر تھینک یو